وقالت یہودیر بن اللہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ من نورزب اللہ وکالطن نسار اللہ اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ناوز باللہ من ظالی کا قول بھی یہ ان کے منہ کی بکواس ہے یہ ان کے منہ کی جھوٹی باتیں ہیں یو دا قوری من قبل اور یہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے کافروں نے باتیں کی کہ کافروں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہا تم اللہ اللہ تعالی انہیں ہلاک فرمائے گا یو فکور کہاں اوندے منہ ہو جاتے ہیں اتخذوا اخبار و روحبان ارباب من دون اللہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار اور روحبان کو خدا بنا لیا یعنی پادری اور جوگی وغیرہ قسم کے جو لوگ ہیں یہودی اور عیسائیوں میں ان بڑے لوگوں کو یہودیوں اور عیسائیوں نے خدا بنا لیا خدا کے مانا یہ ہے کہ وہ ان کی پوجا بھی کرتے ہیں سجدے بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ خدا کے یہ مانا بھی ہے کہ اگر توریت کا کوئی حکم ہو اور انجیل کا حکم ہو سامنے موجود ہے لیکن اگر ان کا یہ بڑا پادری یہ کہہ دے کہ اب یہ حکم میں چینج کرتا ہوں ہم اس کو نہیں مانیں گے تو یہ عیسائی توریت انجیل کی بات نہیں مانتے اپنے پادری کی مانتے ہیں تو اللہ کے حکم پر اپنے پادری کو ترجیح دیتے ہیں اشارت فرمایا ول ابن مریم اور انہوں نے عیسی ابن مریم کو بھی خدا بنا لیا موا امیر اللہ لیا بدو الح انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں وہ معبود برحق ہے اللہ رب العالمین اسی کی عبادت کریں شرک نہ کریں کسی کو خدا نہ سمجھیں کسی کی پوجا نہ کریں لا اللہ ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں صبح نہ ما اما جو وہ شرک کرتے ہیں اس سے وہ پاک ہے اَن نور اللہ <افواغهم> وہ اپنے منہ سے پھوک مار کر اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں اور جسے اللہ روشن کرے اسے کون بجا سکتا ہے وہ اب اللہ ہو اللہ ہو اور اللہ تعالی اپنے نور کو ضرور مکمل فرمائے گا اور اسلام کو غلبہ دے گا وَلَوْ کری الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو برا لگے ہو سل رسول بل ہدا وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا بل ہدا وہ دین دین حق کے ساتھ بھیجا یہ دین کیوں آیا لی رہو دین کل تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے وی ہل مشرق اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو واقعی ایسا ہوا کہ مسلمان فتوحات کرتے کرتے اسلام اور مسلمان تمام دنیا پر غالب آ گئے مگر جب ہم قرآن سے دور ہوئے تو یہ حالات ہمیں دیکھنے کو ملے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت عیشا علیہ سلاۃ وسلام دنیا میں واپس آئیں گے اور آپ حضور کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے اور حضور کے ایک مبلک کی حیثیت سے آپ قرآن کی دعوت عام کریں گے تو اس وقت جو مسلمان ہوں گے وہ سچے مسلمان بن جائیں گے اسلام کے عمل پیرا ہوں گے یہودیت عیسائیت ختم ہو جائے اور پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین باقی رہے گا وہ دین اسلام باقی رہے گا اور چاروں طرف اسلام کا چرچا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کے نازل ہونے کے بعد ایشا فرمایا کسی اور من الحب و روح بانے بے شک کثیر احبار اور روح یہودی عیسائی علماء اور ان کے پادری ام والا ناصب الباطل ضرور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں و یا سدون انصیل اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان یہودی علما اور پادریوں کی مذمت کی گئی اور پھر اشاعت فرمایا ولدین یک نژ نہ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ولا یون فکو نہا فی اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فبشمن علیم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے یو میوشما علیحا في ناری جہنم اس قیامت کے دن وہ مال جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا ف بِهَا بہا وَجُنُوبُهُمْ و روہم پھر اس گرم مال سے ان کی پیشانیاں ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ہادا ماں کا نز تم انف سکم یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنی جان کے لیے جمع کیا فو او ماں کن تم عذاب کا مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کیا کرتے تھے زکوط کے مسائل کا سیکھنا اور مکمل زکوات کو ادا کرنا انتہائی ضروری ہے زکوات فرض ہونے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں کہ وہ مرد ہو مرد پر بھی زکوات فرض ہوتی ہے اور عورت پر بھی فرض ہوتی ہے عورت کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں جس کی عورت مالک ہے اس کی زکات عورت پر فرض ہے مرد اگر زکوات نکالتا ہے بیوی بی کی اجازت سے وہ زکوات نکال تو سکتا ہے اور بیوی بی کی زکوات ادا ہو جائے گی مگر حقیقتاً جس کے پاس سونا ہے اسی پر زکوات فرض ہے اگر شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا عورت اگر یہ بہانہ کرتی ہے کہ ہم کوئی کمانے تھوڑی جاتے ہیں کہ ہم زکوات ادا کریں تو یہ بات بالکل غلط ہے کمانے نہ کمانے کا تعلق نہیں جس کے پاس نصاب کی مقدار مال موجود ہے تو اس مال کی زکات دینی ہے اگر سو گرام سونا ہے تو ڈھائی گرام سونا اللہ گرام میں دے دیں سونے کی زکات سونے سے ادا کی جا سکتی ہے اگر ڈھائی گرام سونا نہیں دینا چاہتے تو اتنی قیمت کہیں سے آپ کر کے دیں جو خواتین زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں اور وہ یہ بہانہ بناتی ہیں کہ ہمارے شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ شوہروں پر زکوٰۃ خواتین کی واجب یا فرض نہیں ہوتی جس کا مال ہے اسے ہی زکوٰۃ دینا لازم ہے شوہر دے دے تو اس کا احسان ہے, حدیث پاک میں آتا ہے امام ترمزی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں آئیں انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تم ان کی زکات دیتی ہو تو وہ کہنے لگی نہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم جہنم کی آگ کے کنگن پہننا پسند کرو گی وہ کہنے لگی نہیں تو آپ نے فرمایا پھر ان سونے کے کنگنوں کی زکات ادا کرو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواتین کے لیے بھی زکات کا ادا کرنا لازمی ہے یہاں پر یہ ازر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر سو گرام سونے کی زکات اگر ڈھائی گرام سے نکال دی جائے گی تو اس طرح کرتے کرتے تو ہمارا سونا کم ہو جائے گا تو زکوات کی لاجک یہی ہے کہ لوگوں کے پاس سونا اور چاندی اور روپے پیسے یہ اسٹور نہ ہو سکے اور یہ مال امیروں کے ہاتھوں سے نکل کر غریبوں کی طرف جائے شریعت کے احکام میں سستی نہیں برتنی چاہیے زکوات کے احکام مزید جاننے کے لیے اور زکوات کے فضائل سننے کے لیے یہ کیسٹ سماعت کیجیے انوکھی تجارت حقیقت دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کی اکثریت کو یہ نہیں معلوم کہ زکوات کس کس چیز پر فرض ہے اور کیسے زکوٰۃ نکالنی ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مال تجوری میں رہ جائے اور ہم پورے سال استعمال نہ کر سکیں اس کی زکات دینی ہے حالانکہ صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی دیگر مال پر زکات ہوتی ہے یہ یعنی عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے پاس دو لاکھ روپے تھے ہم نے ان کی زکات دے دی اب اس سال ہمارے پاس 3 لاکھ روپے ہیں تو دو لاکھ کی تو زکات ہم پچھلے سال دے چکے ہیں اب ہم صرف ایک لاکھ کی دیں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے پچھلے سال دو لاکھ تھے تو دو لاکھ کی زکات دینی تھی اس سال تین لاکھ ہیں تو تین لاکھ کی زکا دینی ہے کل مال پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے زکوات نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ غور کریں کہ میں صاحب نصاب کون سی تاریخ کو ہوا تھا اگر وہ تاریخ یاد نہیں تو پھر کوئی ایک تاریخ مقرر کر لیں یہ آپ کے زکوت کے سال کی آخری تاریخ ہو مثلا آپ نے یہ تصور کیا کہ دس رمضان المبارک میرے زکوت کے سال کی آخری تاریخ ہے گیارہ تاریخ سے نیا سال شروع ہوگا اور دس پر سال ختم ہوگا اب ہر سال آپ ایڈوانس میں زکات دے سکتے ہیں پورے سال آپ ایڈوانس میں زکات دیں لیکن جب دس رمضان المبارک جو کہ آپ نے فکس کیا ہے اگر دس تاریخ فکس کی ہے تو اس تاریخ کو آپ تین چیزوں کا حساب کریں گے ان میں سے ایک تو سائماں جنہیں ہم جانور کہتے ہیں تو جانور تو چونکہ عام طور پہ ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں ایسے جانور جنہیں ہمیں چارا نہ دینا پڑے اور وہ سال کے اکثر حصے میں فری کے جنگلات میں وہ چرتے ہوں ایسے جانور پورے پاکستان میں شاید ہی کسی کے پاس ہوں تو اب صرف دو مال رہ جاتے ہیں جن کا ہمیں حساب کرنا ہے ایک ہے مال تجارت مال تجارت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے اس نیت سے خریدا کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا تو وہ مال تجارت ہے اب دکان کا جو مال ہے وہ بھی مال تجارت ہے کوئی پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے اس نے پلاٹس اور فلیٹس خریدے ہوئے ہیں اس نیت سے کہ جب مارکیٹ اچھی ہوگی تو بیچ کر نفع کما لیں گے تو ان فلیٹس کی ان پلاٹس کی بھی زکات دینی ہوگی ہر وہ چیز جس کو اس نیت سے خریدا کہ بیچ کر میں اس پر نفع کماؤں گا اب چاہے نفع ہو یا نقصان ہو جب تک وہ چیز اسی نیت کے ساتھ موجود ہے ہر سال اس کی زکات نکالنا لازمی ہے اس کے علاوہ سمن پر زکات ہے سمن سے مراد ہے کیش روپے پیسے اور مختلف ملکی اور غیر ملکی کرنسیاں مانڈس سرٹیفکیٹس شیئرز اسی طرح سونا چاندی ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی تو جس تاریخ کو اس نے فکس کیا اس تاریخ کو آج کا خرچہ نکالنے کے بعد اس کے پاس جتنے روپے پیسے سونا چاندی اور مال تجارت ہے اس کا ٹوٹل کر کے قرض کو اس میں سے مائنس کر کے باقی جو رقم آئے اس کا ڈھائی فیصد نکالنا لازمی ہے اگر ایک روپے کی بھی کمی کی گئی اور زکات دینے میں ایک روپیہ بھی کم نکالا گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس روپے کی زکات نہ نکالی جائے وہ روپیہ دیگر مال کو بھی برباد کر دیتا ہے زکات کے مسائل کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے ہو سکے تو اس کیسٹ کو ضرور سنیں انوکھی تجارت زکات کا نصاب کیا ہے کتنے مال پر زکات فرض ہو جاتی ہے اگر صرف سونا ہو سونے کے علاوہ روپے پیسے وغیرہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے سونا ہے اور اگر سونا بھی ہو اور سونے کے ساتھ ایک روپیہ بھی ہو یا چاندی ہو یا کوئی بھی چیز ہو چاندی میں سے یا روپے پیسوں میں سے یا مال تجارت میں سے تو اب سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے سونے باقی نہیں رہے گا بلکہ سونا اور روپے پیسوں کو جمع کر کے یہ دیکھیں گے کہ ان کی قیمت ساڑھے باون چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے اگر پہنچ رہی ہے تو سونے کی بھی زکاط دینی ہوگی مثلا کسی کے پاس ایک ہزار روپے ہیں اور ایک تولہ سونا ہے تو ایک ہزار اور ایک تولہ سونا ان کو جمع کر کے قیمت دیکھیں تو یہ بارہ ہزار پندرہ ہزار سے اوپر نکل جاتی ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تقریباً دس ہزار گیارہ ہزار ہوگی تو اس طرح وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو ایک ہی تولہ سونا ہے فکہ نے اور احادی سے تو یہ جو سونے کا نصاب مقرر کیا گیا یہ اس صورت میں ہے جب سونے کے علاوہ ایک روپیہ بھی نہ ہو جیسے اس زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے اب کسی کے پاس صرف سونے کے سکے ہیں تو ہم کہیں گے اس کے پاس سونے کے علاوہ اور کوئی مال نہیں مال تجارت بھی نہیں لیکن جب مال تجارت ہو یا روپے پیسے ہوں اور ان کے ساتھ سونا بھی ہو چاہے تھوڑا سا بھی ہو ان سب کا مجموعہ ٹوٹل کر کے دیکھیں اور اس کی مالیت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے تو زکات دینا فرض ہے پچھلے سال جب ہم نے حساب کیا تھا تو ہمارے پاس ایک لاکھ روپے تھے اور اس سال جب ہم نے زکات نکالنے کے لیے حساب کیا تو ہمارے پاس ایک کروڑ روپے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ ایک لاکھ ہی پر سال گزرا ہے باقی 99 لاکھ تو سال کے بیچ میں آئے ہیں لیکن شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ سال کے اینڈ میں جتنی رقم ہوگی سب کی زکات دینی ہوگی پچھلے سال ایک لاکھ روپے تھے اور اس سال آپ ترقی کرتے کرتے ایک کروڑ روپے تک پہنچ گئے تو سال کے اینڈ میں آپ کے پاس ایک کروڑ روپے ہیں تو آپ کو ایک کروڑ کی زکاط نکالنی لازمی ہے لیکن اکثر لوگ ان مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے زکوت پوری نہیں نکالتے بے شمار مصیبتوں پریشانیوں بیماریوں کا وہ شکار ہوتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ پوری نہ نکالنا اور یہ عذر پیش کرنا کہ مجھے مسئلہ نہیں معلوم شریعت میں اس عذر کی کوئی حیثیت نہیں علم کا سیکھنا ہم پر لازمی اور ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو زکوات کے مسائل سمجھنا مشکل ہوں تو کسی بھی مستند مفتی سے رجوع کریں اور ان سے زکوٰۃ کی پوری ڈیٹیل سمجھ لیں اور اپنا حساب بنا لیں کہ مجھ پر اتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس اسمال پر زکوٰۃ ہے اس اسمال پر زکوات نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی کی وجہ سے زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کریں اشاق فرمایا کہ جو زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرے گا اس کا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا اور اس کا مال چاہے وہ مالی تجارت ہو چاہے سونا چاندی ہو چاہے روپے پیسے ہوں وہ لوہے اور تانبے اور سونے اور پیتل کے پتروں کی شکل میں آئے گا اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا دنیا کی آگ میں کسی چیز کو گرم کریں اور وہ ہمارے جسم پر رکھ دیا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے تو جہنم کی وہ آگ جو ستر گنا زیادہ تیز ہے اس آگ میں گرم کر کے انسان کے جسم پر مال رکھا جائے گا اور اگر مال زیادہ ہوگا تو اس کا جسم اور چوڑا کر دیا جائے گا اشاد فرمایا پھر سمات کیجیے یو یحما علی فی نار ری جہنم اس قیامت کے دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا تپایا جائے گا فتوک با جیبا جنوب ہوں وہ پھر ان کی پیشانی اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹ کو اس مال سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ہاضا ما کنز تم لی یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا فضو ق ماں کن تم تک نزون پس تم اس مال کا عذاب چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے ان شہور انشا شاہ رن فی کتاب اللہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں یوم خلق سماواتی ول جس دن آسمان اور زمین پیدا کیے گئے اس دن سے مہینوں کی گنتی بارہ ہے جسے جس ہم بارہ اسلامی مہینے کہتے ہیں منہا اربعۃ الحرم ان بارہ میں سے چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں رجب ذی قدا محرم چار مہینے وہ مہینے ہیں کہ جن کا احترام کفار بھی کیا کرتے اور اس میں جنگ و جدل کو چھوڑ دیتے سچا سیدھا دین ہے فلا تو ہن فسکم پس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم نہ کرو ان مہینوں کا احترام کرو اور گناہ نہ کرو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے سوال یہ تھا کہ حرمت والے مہینوں میں کیا جہاد کرنا جائز ہے تو پہلے اجازت نہ دی گئی اور اس آیت میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں کو حرمت والے مہینوں میں جہاد کی اجازت دے دی گئی کیونکہ جہاد کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ قوتل مشرقی اور مشرقوں سے پورے سال جہاد کرو جیسا کہ وہ پورے سال تم سے لڑائی لڑتے ہیں وہ عالموں اور خوب جان لو انمتقین بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے کفار چونکہ کہ مکے کے رہنے والے تھے اور مکے کے رہنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو اسماعیل علیہ السلط وسلام کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے تھے. کئی باتیں ان کے ہاں نسل در نسل چلی آ رہی تھی تو جو دین ابراہیمی تھا کو مکہ نے اس کی شکل کو چینج کر دیا لیکن وہ رسومات ابھی بھی باقی تھی مثلا قربانی کی رسم باقی تھی حج کی رسم باقی تھی تواب کی رسم باقی تھی لیکن انہوں نے اس کا ہولیا بگاڑ دیا تھا تو ایسے ہی ان کے یہاں یہ تھا کہ چار مہینے حرمت والے ہیں اس میں جنگ نہیں کرنے اب اگر محرم کا مہینہ ہوتا اور انہیں جنگ کی نوبت آتی تو وہ کیا کرتے کہتے ہیں یہ محرم کا مہینہ ہے اس میں ہم جنگ کر لیتے ہیں اور اس کے کفارے میں سفر کو ہم حرمت والا مہینہ مان لیں گے پھر اگر سفر کے اندر بھی جنگ کرنے کی نوبت آ جاتی تو کہتے ہیں اس میں جنگ کر لیتے ہیں ربیعل اول کو حرمت والا مہینہ مان لیتے ہیں اس طرح یہ حرمت کو آگے کرتے رہتے اور پھر پورے سال میں چار مہینے حرمت کے مان لیتے لیکن رجب ذیقہ ذیل اور محرم ان چار مہینوں کا وہ تعین انہوں نے باقی نہ رکھا جب ان کی مرضی ہوتی کہتے اس مہینے میں جنگ کر لیتے ہیں اگلے مہینے کو ہم حرمت مالا مان لیں گے اس طرح وہ حرمت والے چار مہینوں کی گنتی پوری کر لیتے اور کہتے کہ دیکھیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں دین ابراہیمی یہ فرمایا گیا کہ چار مہینے حرمت والے ہیں اس میں جنگ درست نہیں تو ہم چار مہینے پورے سال ہیں جس میں جنگ نہیں کرتے لیکن مہینوں کا تعین انہوں نے آگے پیچھے کر دیا تھا اسے وہ نسی ان کہتے نسی کے مانا ہے مہینوں کا آگے پیچھے کرنا تو فرمایا ان نمن نسی ایادت مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے یو گلو ندی ن کا اس کے ذریعے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں بہت بڑی گمراہی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر کے اس کو حلال قرار دے دیں یو نہ ہو آمن ایک سال وہ اس مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں یعنی کبھی کہتے ہیں اس محرم کے مہینے میں جنگ حلال ہے اس سال سفر کو ہم حرمت والا مہینہ مانیں گے وہ یو عامن اور کسی سال اسی مہینے کو حرام قرار دیتے ہیں آئندہ سال محرم کو وہ حرمت والا مانتے ہیں جیسا کیوں کرتے ہیں لیو وات یو او ادا اللہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا جن مہینوں کو ان مہینوں کی گنتی کے موافق یہ ہو جائیں یعنی چار کی گنتی پوری ہو جائے انہیں یعنی سے کوئی غرض نہیں کہ محرم کی حرمت باقی رہی یا نہ رہی ذیقہ ذیل اور رجب کی حرمت باقی رہی یا نہ رہی وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر کے چار کی گنتی پوری کر لیتے ہیں وہ اس مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا گنتی تو ضرور پوری کرتے ہیں مگر رجب ذیقا اور محرم ان چار مہینوں کو بسا اوقات یہ جنگ و جدل کے لیے حلال قرار دیتے ہیں دوسری بات کہ چار مہینوں کا احترام تو ہے لیکن جنگ کرنا کسی پہ ظلم کرنا تو کسی صورت میں جائز نہیں تو اس کی تو فکر ہے کہ چار کی گنتی پوری کریں لیکن اس کی فکر نہیں کہ یہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں جو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے وہ اسے حلال سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ملتصوت ملتصوت سوء اعمالہم <ملتصوت> ان کے لیے ان کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے وہ ان برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور اچھائی سمجھتے ہیں ان کے دل سے اس برائی کی نفرت نکل گئی آج بھی گنا میں پڑھنے کا پہلا اسٹیپ گناہ کی نفرت کا دل سے نکل جانا ہے جب گناہ کی نفرت دل سے نکل جاتی ہے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور آج کل کا میڈیا وہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے گناہ کی نفرت نکل جائے واللہ لا دل کومل کافرین اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ رکو مکمل ہوا جس میں زکوات کے مسائل بھی ہیں یعنی زکوات نہ دینے والوں کے لیے سخت وغیرے بھی ہیں اور یہ بات بھی موجود ہے کہ اپنی طرف سے کسی حرام چیز کو حلال قرار دینا اور مہینوں کا آگے پیچھے کرنا یہ ہر گے سرگے جائز نہیں بلکہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی نور سے منور فرمائے اور شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے